بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نتو السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اولا خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرسها عبادة الصالحون إن في هذا لبلا غل قوم عابدين وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُؤَاخِى إِلَيَّ أَنَّ مَالَهُ كُن إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَن أَنتُم مُّسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلِ ٱعْزَمْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِ لَعَهِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَنَدْرِي ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طریقے سے لکھے ہوئے کاغذوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے جس طرح ہم نے پہلے مخلوق کو پیدا کیا ایسے ہی ہم دوبارہ پیدا کریں گے اور یہ ہمارے ذمہ لازم ہے اور ہم ایسا کریں گے ولکدنا فبور ذکر اباد ہم نے ضبور کتاب کے اندر نصیحتوں والی باتوں کے بعد یہ بات بھی لکھی تھی کہ زمین کے حقیقی وارث میرے نیک بندے بنیں گے بلا شبہ با، یہ بات کہ زمین کے وارث نیک بندے بنیں گے یہ بات سمجھتے ہیں نیک لوگ عبادت گزار و مار کا اللہ رحمۃ ہم نے اے نبی آپ کو تمام جہانوں, جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے فرما دیجئے کہ میری طرف وہی کی گئی ہے وہ یہ وہی ہے کہ انما الہکم الہم واحد کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے برحال تم کیوں نہیں فرم بردار بنتے ہو فن طول فق العظم تو کو مالا اگر لوگ نہیں مانتے بات اور منہ پھیرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہیں برابر سمجھا رہا ہوں وہ ان ادری اقریبوں ام بعید و اور میں نہیں جانتا کہ قیامت قریب ہے یا بعید ہے وہ کچھ جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے یا میں نہیں جانتا کہ تمہارے اوپر رسوائی والے دن قریب ہیں یا دور ہیں جو کہ تم سے وعدہ کیے گئے ہیں بلا شبہ اللہ تعالی جانتا ہے زہری باتوں کو بھی اور ان باتوں کو بھی جو تم چھپاتے رہتے ہو میں نہیں جانتا کہ تمہارے اوپر آزمائش جو تاخیر سے آ رہی ہے اس میں کیا وجہ ہے اور ایک وقت تک مولد دیا جا رہا ہے فرما دیجیے میرا رب انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے اور ہمارا رب مہربان ہے بہت, مبان بہت مبان اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں ان باتوں کے مقابلے میں جو تم باتیں کرتے رہتے ہو, رہتے ہو کل کے سبق میں بات ہو رہی, رہی تھی اکبر و تلقہ ملائقہ لذیق کہ اللہ کے نیک بندوں پر بڑی پریشانی والے دن بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی فرشتے تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ سے نوازے گا یہ وہ دن ہے اسی دن سے متعلق آج کی بھی باتیں ہیں قیامت کے دنیا ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح کے لکھے ہوئے کاغذوں کو لوگ لپیٹ دیتے ہیں دستاویز کو فیل کو بند کرتے ہیں ایسی آسمان کو بند کر دیں گے بے نور کر دیں گے مطلب ختم کر دیں گے <تصفح> میں گزشتہ سب کو میں بتا چکا ہوں کہ آسمان کے بارے میں فرمایا کہ ان السماوات ورض کانتا رتقا کن ہوا <تصفح> <تصفح> کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو جدا کر دیا ایک تفسیر یہ تھی ایک تو یہ تھی کہ یہ بارش برسانے سے روکے ہوئے تھے زمین نیچے سے غلہ نہریں اس چشمے جاری کرنے سے روکی ہوئی تھی اور ہم نے اس کو پھر حکم دیا کہ آپ یہ چشمے جاری کرے اسمان کو کہا کے بارش برسائے دوسری تفسیر یہ تھی کہ یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے جب ہم نے زمین میں آبادیاں قائم کرنی تھی تو ان کو پھر جدا کر دیا یوما نتما کتع ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کہ کتابوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے مراد یہ دوبارہ جوڑ دیں گے ختم کر دیں گے تیرہویں پارے میں قرآن نے بتایا کہ یوم تو بدل العرض و غیر الرض وسما واتو رضول اللہ کہ ہم قیامت کے دن دوسری زمین و آسمان لے کے آئیں گے یہ زمین و آسمان تو ویزن نجوم منقدرت یہ ختم ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ نظام ختم ہوا اور ہم انسان کو اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے جیسے پہلے پیدا کیا اور کوئی مشکل ہمارے لیے یہ نہیں ہے انسان سوچتا ہے کیسے زمین دیکھو نا بنجر ہو جاتی ہے سب کچھ جیسے بارش آتی ہے تو دوبارہ پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے ہی انسان بھی دوبارہ پیدا ہو جائیں گے کوئی مشکل نہیں ہے اور اللہ نے انسان کی تخلیق سے متعلق انسان کی زندگی کے جوانی بچپن بڑھاپے سے متعلق اور انسان کی ہدیت سے متعلق تینوں چیزوں میں زمین کے ساتھ تشوی دی ہے زمین کو مشبہ بھی قرار دیا ہے کہ زمین کی تین قسمیں ایک پانی کو روک لیتی ہے ایک کچھ بھی نہیں کرتی اور ایک اپنے اندر لے کے اس سے نباتات اگاتی ہے جو زمین اپنے اوپر ڈیپ کی شکل میں پانی کو رکھتی ہے وہ بھی اچھی ہے کہ فائدہ ہوتا ہے دوسروں کو جو اندر لیتی ہے اور غلہ اگاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو زمین کے بارا سے ہی پتہ نہیں چلا کدھر چلے گیا پانی وہ کارآمد نہیں ہے ایسی انسان کچھ ایسے ہیں جو اپنے اندر لیتے ہیں ان میں شدید کو پھر اس پر عمل کی شکل بنتی ہے وہ خود بھی پھول بن جاتے ہیں دوسروں کے فائدے کا وہ ہوتے ہیں یا اپنے اوپر لیا خود عمل کی توفیق نہیں ہوئی لیکن دوسروں کے لیے ذریعہ بن گیا مثلا زکات کے احکام صحابہ کرام دوسروں کو بتا رہے ہیں بہت سارے صحابہ خود پر زکوۃ فرض ہی نہیں ہے تو یہ وہ زمین ہے جو اپنے اوپر تو لیا پانی خود عمل کی شکل نہیں بن سکی کہ وہ فرض ہی نہیں ہوا لیکن دوسروں کو بتا رہے ہیں یہ دو زمینیں مفید ہیں ایک بیکار ہے ایسی یہ دو طرح کے لوگ اچھے ہیں ایک وہ بیکار ہے کہ اس کو شریعت کا کوئی نہیں پتہ ہی چلا کوئی آ رہی ایسی ایسی, ایسی زمین مردہ ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں سمجھ ہے اس میں آبادی ہوگی کوئی نباتات ہوگی گی یا نہیں بارش ہوتی ہے اس میں سے اگنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے ہی انسان اپنی قبروں سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے یہ بھی اس طرح پھر تیسری مثال جو زمین سے متعلق انسان کی زندگی کے لیول پر دی ہے وہ اس طرح کے جیسے پودا پیدا ہوا پھر جوان ہو گیا پک گیا پیلا ہو گیا کٹ گیا ختم ایسی بچہ پیدا ہوا تو ایسے ہی پھر جوان ہو گیا پھر بڈھا ہو گیا پھر بڑھاپے کے بات تو دوبارہ واپس جوانی نہیں لگی تو یعود یومن تمنا تو کی جا سکتی ہے تمنا کرنا تمنا نہیں ہے کہ کاش کی جوانی آ جائے جوانی آ جائے لیکن وہ آتی نہیں ہے واپس تو تینوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے ساتھ انسان کی تخلیق کی انسان کے زندگی کے تدریج کی حدیت کی مثال ہم دیت جس طرح پہلے پیدا کیا. ایسے دیت ہم نے یہ کے اندر بات کی باتیں میں ہیں اور نصیحتوں کی بات کے بعد ایک اصولی بات یہ لکھی کہ دنیا والی زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں تو یہ کیا بات ہے ہمیں تو اپنے ملک میں ہی کون ہی رہتا آج بھی ڈرون حملہ ہو گیا تو زمین کے وارث ہم اپنی زمین کے وارث نہیں ہیں اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے کیا مطلب ہے اس کا ایک مطلب تو اس کا دنیا میں عملی شکل میں وجود میں آ چکا ہے جو خلفۂ راشدین کا زمانہ اور اس کے بعد جو اسلامی خلافت کا زمانہ آیا تو وہ اس زمین کے وارث صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ خلفۂ راشدین تھے ایک ٹائم ایسا آئے گا جو پھر لوگ اس شکل میں صحیح ترتیب پر آ جائیں جس کو قرآن مجیز میں کرنا وعد اللہ کرنا فلر اقام السلامات نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ایمان والے اور امال صالحہ والے بن جاؤ گے تو میں تمہیں زمین کا جانشین بناؤں گا تو یہ تو مسلمان نماز نہیں کر سکتا رکنے ارکان اسلام میں سے پہلی بات رکنے. نماز کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ تو سارے عمل و سوال ہیں جب اس شکل میں آئے تو پھر جو اللہ کا وعدہ ہے پورا ہوگا ہم یہ کہتے ہیں محنت وغیرہ کچھ نہ کرنی پڑے بس وہ بھی ہمارے اوپر بعدوں کی بارش شمان و نازل ہوتا رہتا ایسا نہیں ہوتا یہ تو دوسری بات ہوئی تیسری بات پہلی بات تو خلفۂ راشدین کے زمانے میں یہ زمین کی وراثت ہو چکی ہے دوسری بات اللہ کا وعدہ ہے کبھی مسلمان لیک ہوں گے تو یہ نعمت ان کو نصیب ہوگی کہ ان کا علاقہ ہوگا انہی کے اوپر نظام اسلام کا ہوگا تیسری چیز کہ قرب قیامت میں حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ مشہور صاحب ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی شخص بڑے بڑے محلات میں رہتا ہو یا پہاڑوں میں وادیوں میں رہتا ہو یا خیموں میں یا اس طرح کے کوئی جھونپڑیوں میں رہتا ہو ضرور و ضرور اسلام اس کے گھر میں داخل ہو کے رہے گا وہ قرب قیامت کا منظر ہے جب عطیص علیہ السلام کا زمانہ ہے تو پورے روح زمین کے اوپر اسلامی شریعت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں وہ نافذ ہو کے رہے گی حضرت علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کریں گے یہ رسوائے بادی السلقوں کا یہ مطلب فرمائے بات تو بڑی عجیب ہے نا بہنا زمین کے بارے اس بندے ہوں گے تو آگے فرمایا کہ یہ بات سمجھ آئے گی میرے عبادت گزاروں کو جو اوپر اوپر کی سطح میں سفر کرتے ہیں نا انہیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات جن کا ہمارے اوپر ایمان ہے اور جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ایمان کی دولت کی وجہ سے یہ بات سمجھیں گے صلی اللہ اللہ اللہ اے نبی ہم نے آپ کو رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے آپ کی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی برکت سے پوری دنیا کے اوپر اس طرح عذاب نہیں آئے گا کہ دنیا ختم کر دی جائے جیسے پہلے قوموں کے اوپر آیا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت رحمت للعالمین کا یہ مطلب ہے مطلب کہ ایمان والوں کے لیے بھی رحمت, رحمت ہے اور جو غیر مسلم ہے ان کے لیے بھی رحمت ہے کہ ایمان والوں کو سمجھایا جاتا ہے وہ اسلام پر عمل نہ کریں تو ایک الگ بات ہے لیکن اسلام تو ان کو اصول اور ضابطہ اور قانون دے رہا ہے کہ غیر مسلم کا بھی خیال رکھنا ہے وہ تمہارے تابع ہو جائے گا جزیہ دے گا اس کا قتل بھی جائز نہیں جب وہ مقابلے میں آئے دار الحر وہ تو ایک الگ بات ہے حضرت معاذ نے جبر رضی اللہ عنہ کو آپ ایک علاقے کی طرف جب بھیج رہے تھے تو سمجھایا کہ معاذ یاد رکھو وہاں غیر مسلم بھی رہتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے تو غیر مسلم کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود رحمت ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان امتیوں کو بتایا کہ غیر مسلم کے یہ حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا ہے یہی بات جانوروں اور دیگر چیزوں کے لیے بھی حقوق ہے کئی اونٹوں نے آپ کے سامنے شکایت کی آپ نے بلایا ان کے مالک کو یہ اونٹ شکایت کرتے ہیں کہ ہم سے کام زیادہ لیتے ہیں اور چارہ کام دیتے ہیں تو آپ نے اس کو کہا ایسا نہ کرو غلاموں کے لیے ہدایات ہیں رحمت اللہ عالمی دنیا کے لحاظ سے دیکھو اب کوئی نہ فائدہ اٹھائے تو ایک الگ بات ہے یہ در محمد واہ ہے جو دو جہاں بہت بڑی شریعت کا مطالعہ نہیں کر سکتے تو آپ صرف خطبہ حجت الوداع کا مطالعہ کریں کہ اس میں آپ نے غلاموں کے حقوق عورتوں کے حقوق فلاں حقوق فلاں حقوق ہر چیز کے لحاظ سے آپ نے بتایا یہ انسانیت کے لیے رحمت ہے وہ جو جانوروں سے بدتر قوم تھی آپ کی غلامی میں آئے تو انسانی قافلے کے سالار بن گئے جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے کیسے بن گئے کس رحمت والے پیغام کون نے اپنایا تو پھر خود بھی رہبر رہنما جناب کا فرمان ہے ان رحمتن اللہ نے مجھے رحمت دے کے بھیجا ہے ہدایت والی رحمت کہ میری شریعت پہ عمل کرو تمہارے لیے سکون ہے راحت ہے سب سے پہلے جو سوال کرنے آئیں گے من ربوں کا مندینوں کا تو ایک شبھی سامنے لائی جائے گی ایک تصویر آپ اس کو جانتے ہیں تو جو صحیح امتی نیک ہوگا وہ پہچان لے گا کہ یہ میرا پیغمبر ہے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ حالانکہ دیکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن وہ ایمانی روشنی سے اپنے پیغمبر کو پہچان لے گا جب پہچان لے گا تو کہا جائے گا ٹھیک جاؤ اس کے لیے جنت کی کھود دی جائے اور جو بدعمل ہوگا تو کہے گا ہاں ایسا ہی کوئی دیکھا ہوا لگتا ہے یا نہیں نہیں دیکھا ہوا نہیں لگتا ہے وہ اس طرح ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے بدعمل یہ سوچ لے کہ نہیں میں وہاں یہ کہوں گا کہ میں نے پہچان لیا وہاں گول مول بات نہیں ہو سکتی سچی بات نکلے گی منہ سے مارشاء اللہ کا میدان حشر میں بھی آپ رہتا تھا یہ تو خبر کی بات ہے میدان حسر میں رحمت ہے سارے انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے سفارش کے لیے لیکن کوئی سفارش نہیں کرے گا ہر کوئی اپنی اپنی کوئی بات یاد کر کے پریشان ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بنیں گے سفارش کے لیے اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے میرے اوپر کی جاتی ہے آزم تو میں برابر طریقے سے شرک نہ کرو لیکن نہیں مانتے باق تو آپ کے اوپر کوئی ناراضگی نہیں ہے اور ان پر ایک سزا کا دین آنے والا ہے اب اللہ عالم اللہ جانتا ہے کب فتح مکہ کی شکل میں آیا بعد بدر کے صورت میں بھی آیا فرمایا تاخیر جو ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر آزمائش ہے اور ایک مدت تک کے لیے اللہ ہر گنہگار کو مہلت دیتا ہے عام انسان گنازار جو غلطی کر رہا ہے مثلاً سودی لین دین کر رہا ہے یا کوئی اور گڑبڑ کر رہا ہے ایک ٹائم تک نا اس کو مہلت ملتی ہے کیوں نہ یہ توبہ کر لے جی توبہ <تصفح> وہ سمجھدار <تصفح> وہ شخص ہے جو توبہ کی طرف ہے اور بد <تصفح> شکل بد دماغ وہ ہو ہوتا ہے غلط ہوتا تو پھر میں کر کیسے سکتا یہ تو بات ہے پھر چور چوری کر لیتا ہے تو ابھی اس میں تو آتا ہے نا کوئی پتا بھی اللہ کے امر کے بغیر نہیں ملتا تو چور میں چوری کر لی تو اللہ کے امر کے بغیر ہے یہ تو ساری ایسی باتیں پھر دلیل بن جاتی ہے دیکھو اللہ نے راستے دی اور جس راستے پہ آپ جانا چاہتے ہیں آپ کو اختیار ہے لیکن اس راستے پہ انعام ہے اور اس راستے پہ سزا ہے اب جو راستہ اختیار کرے تو اپنے شیطان کو درست خوش کرنے کے لیے مفتی بن جاتے ہیں لوگوں کو ہمیں نہیں معلوم تمہارے اوپر جو سزا میں تاخیر ہو رہی ہے کیوں تاخیر ہو رہی ہے اللہ کی مرضی ہے اللہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے وہ میرا رب بڑا مہربان ہے ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں تم فضول باتیں کرتے رہتے ہو نبی کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں ان باروں باتوں کے مقابلے میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہتے ہیں یہ سورہ علیہ السلام ختم ہوئی ہے اس کے بعد سورہ حج شروع ہوگی تو انشاءاللہ اللہ عید کے بعد حج کے مہینے ہیں حج کی صورت شروع کریں گے اللہ سمجھ